حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین کریں وقتی رزی فہدم اوتی ہے تسری فری تل قومی یقین نیس رات اور دن کے آنے جانے میں اور اللہ نے آسمان سے رزق کا جو ذریعہ اتارا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی اس میں اور ہواوں کی گردش میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ بعد اللہ يؤمنون یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے أَفَّاكٍ أَثِيمٍ برا ہو ہر اس جھوٹے گنہ گار کا یس ما تل ہی تلو مستق جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں پھر بھی وہ تکبر کے عالم میں اس طرح کفر پر اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں لہٰذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو وَإِذَا عَلِمَ مِن آيَاتِنَا شَيْئًا اِتَّخَذَهَا هُزُوَا اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مزاق بناتا ہے ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو زلیل کر کے رکھ دے گا سب من دون اللہ اولیاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے آگے جہنم ہے اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے نہ وہ ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے بجائے اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب آئے گا یہ قرآن سراپا ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے اللہ سخر لکم البحر الفلک ولتبتغو ولتبتغو من لکم اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو محفل کروں اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے یقینا اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیں سب اہ پیغمبر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے در گزر کریں تاکہ اللہ لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے جاؤ جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور جو برا کام کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس واپس لایا جائے گا وَلَقَدَ آتَيْنَا بَنِي ورزقناهم من وفضلناهم العالمين اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کی تھی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا اور انہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فوقیت بخشی تھی تینہ بینتی نختلفو دِمج اہم بینہ ان پینہ ملتی مت كانوا می اختلف اور انہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے اس کے بعد ان میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا صرف اس لیے کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ثم على من الامر ولا تتبع الذين لا پھر اے پیغمبر ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے لن عنك من اللہ بعض بعض واللہ ولي وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے بصائر لقوم یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپا رحمت ہے ام ہسی بلین جتاح سی اتی انجال امنو عمل سم یح کم جن لوگوں نے برے برے کاموں کا ارتکاب کیا ہے کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ انہیں ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا جینا اور مرنا ایک ہی جیسا ہو جائے کتنی بری بات ہے جو یہ طے کیے ہوئے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللہ نے سارے آسمانوں اور زمین کو بر حق مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور اس لئے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے اور دیتے وقت ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے اثر ای تم نیت خد عل ہوں میوں و وَخَتَمَ ختمال سمی و وَجَعَلَ بھی و جال بہش و تم دوں بادل افلا تذکرون پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہے اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لائے کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهُمْ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں کوئی اور نہیں زمانہ ہی حالا کر دیتا ہے حالانکہ اس بات کا انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے بس وہمی اندازے لگاتے ہیں وَإِذَا میں <صادقين> اور جب ہماری آیتیں پوری وضاحت کے ساتھ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہنے کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ اول ہوں یوقی کم سم میں یو می ٹو کم سم میں سل کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے اور جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن جو لوگ باطل پر ہیں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے کل امتی کلو امتی تجی ہل تجھ جم تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے <وضح> یہ ہمارا لکھوایا ہوا دفتر ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے تم جو کچھ کرتے تھے ہم اس سب کو لکھوا لیا کرتے تھے الَّذِينَ آمَنُوا رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو تو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑی جاتی تھیں پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا اور مجرم بنے رہے و اد عقیل قلتم ما ان ان وما نحن اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وہ حقیقت ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم جو کچھ خیال کرتے ہیں بس ایک گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین بالکل نہیں ہے اور اس موقع پر انہوں نے جو امال کیے تھے ان کی برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی اور جس چیز کا وہ مزاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گی وکیل منسی تم لکھو می کم وم و کم و مسری اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بھلا ڈالی تھی کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہیں کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے اتخذتم آیات الدنيا لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون یہ سب اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مزاق بنایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا چنانچے آج ایسے لوگوں کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب غرض تعریف تمام تر اللہ کی ہے جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا بھی مالک في السماوات والأرض وهو الحكيم اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل